نین انت سو رحمان سے لے کے چونتیس تک کا مطالعہ کریں گے اور انشاء اللہ اس درس کے اختتام پر ایک نہایت ہی اہم ٹاپک پر بات کی جائے گی وہ ہے اسلامی شادی کا صحیح طریقہ کار اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا ایک مختصر کلپ اس درس میں شامل کیا گیا ہے آئیے اس طرز کو سنتے ہیں اور اس طرز کے اختتام پر اسلامی شادی کے صحیح طریقے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب جو احکام آ رہے ہیں کچھ گھروں کے معاملے میں یعنی گھروں میں داخلے کے حوالے سے اجازت کا معاملہ پھر نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی پھر عورت کا ایک مناسب لباس محرم کے سامنے اس کا کیا لباس ہو اس کا تذکرہ آ رہا ہے توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے یہ گھریلو زندگی معاشرتی زندگی کے حوالے سے احکامات آج اس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں ان احکامات کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں لیکن بہرحال ہم تو پابند ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ سلاۃ والسلام کی تعلیم کے اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں یقین اتا کرے اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا بھی فرمائے ایک اہم نقطہ ذہن میں رکھیے گا یہ گھر میں داخلے کے آداب اور اسی طرح نگاہوں کی حفاظت عورت عورت کا مناسب لباس جو ذکر آئے گا بھی آگے چل کر ان سب میں ایک بڑا اہم مقصد کیا ہے زنا کی روک تھام آبرو اور عزت کی حفاظت زنا کی روک تھام نکاح کا پاکیزہ بندھن اسی کے ذریعے زوجین کی فطری خواہش پوری ہو تاکہ گھرانہ مضبوط ہو ایک دوسرے پر توجہ اور اولاد کو پوری توجہ ان کی مل سکے اور جو برا راستہ ہے اس پر پابندی لگے سخت سزائیں بھی زنا پر کیوں تاکہ لوگ بچیں اب یہ احکامات بھی کیوں وہ جو قرآن میں ذکر آیا تھا نا سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تقرب الزنا زنا کے غریب نہ جاؤ وہ سارے ذرائع جو زنا تک لے جا سکتے ان پر بھی پابندی ان حوالوں سے ذہن میں رکھیے یہ بڑے مقاصد ہیں زنا کی روک تھان عفت اور پاکیزگی اس کی حفاظت کا معاملہ نکاح کا پاکیزہ بندن اس کو مضبوط کر کے گھرانوں کو مضبوط کیا جائے اس سارے تناظر میں ان احکامات کو لینا چاہیے یا ای الذین امنو اے ایمان والو لا تدخلوا بيوتا غیر بيوتكم حتى تستأنسوا اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل ہو تو داخل نہ ہو یہاں تک کہ تم اجازت لے لو تو علی تم ان رہنے والوں کو سلام کر لوکم خیر الحکم تدک کرون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو اور نصیت حاصل کرو گھر میں جا رہے ہو کسی کے تو ایسی بے دھڑک داخل نہ ہو جاؤ بلکہ آج کل تو نوک کرتا آدمی بیل دیتا ہے یہ کہ اجازت لو اور ان کو سلام بھی کرو پھر حضور علیہ السلام نے آداب بتائے کسی کے نوک بھی کیا تو بالکل دروازے کے اوپر یوں نہ کھڑے ہو جاؤ اوٹ میں ہو جاؤ تاکہ کوئی خاتون سامنے آ جائے جو نام احرم ہے براہ راست معاملہ نہ ہو جائے پوچھا جائے تو اپنا تعارف کراؤ یہ نہیں کہو کہ میں میں میں یہ میں یہ کیا ہوتا ہے حضور حدیث نے فرمایا بلکہ اپنا نام بتاؤ سلام بھی کرو یہ تو ہے کسی دوسرے کے گھر میں اپنے گھر کے بارے میں کیا فرمایا ایک صحابی نے کیا رسول اللہ میری والدہ تو گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو میں بھی اجازت تو حضور نے سمجھایا اور یہ بات سمجھنی چاہیے بھئی تم پسند کرو گے کبھی ایسی میں تم گھر میں داخل ہو جاؤ کہ والدہ کوئی بے تکلفی کے اندر ہوں ریلیکس موڈ میں ہوں اور تمہیں ان کا وہ لباس کا معاملہ پسند نہ آئے نہیں تم بھی جب جاؤ اجازت یا کم سے کم اطلاع کا معاملہ تو ہو اور بہترین طریقہ کیا سلام گرد آدمی زور سے بس ختم ہوگی بات بعض کہتے ہیں جی ذرا کھانس لے آدمی کھانس بھی, بھی لو کھانس میں زیادہ زور لگے گا سلام میں ثواب بھی ملے گا ان اللہ تعالیٰ تو سلام کر لے آدمی پتا ہو اپنوں کو بھی خیر دوسروں کے گھر میں اجازت اور سلام کیوں یہ تمہارے حق میں بہتر ہے تَجیدُ فِيهَا آحَدًا پھر اگر اس گھر میں تم کسی کو نہ پاؤ فلاط خلوہ اس میں داخل نہ ہونا حتہ یو ادن الکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے اجازت کا معاملہ اہم ہے القم اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو یہ زیادہ ہے یعنی کہ بغیر اطلاع اتنے پہنچ گئے کسی کے گھر پہ آگے سے بچارا مصروف ہے گھر میں کوئی مشکل ہے مصروفیت ہے کوئی اور معاملہ اور کہا جائے ابھی ٹائم نہیں ہے تو بڑا آدمی ہو گیا بڑا آدمی نہیں ہو گیا بھائی مسائل ہوتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں کمٹمنٹس ہوتی ہیں اور شہری زندگی تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے اور آج کل تو بڑا آسان ہے آدمی موبائل پہ رابطہ کر کے چلا جائے فون کال کر کے چلا جائے میسج کر کے پوچھتے اویلیبلٹی ہے کہ نہیں ہے خاما خا خواہ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں لیکن لوٹ جاؤ برا نہ مانو برا خیال دل میں لے کر نہ ہو کل تم بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو لوٹانے والے بنو تو برا خیال مت لے کر آؤ ہوا از لکم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکی زطر ہے اب رک کر ذرا سوچے اللہ کا یہ قطر عجیب کلام ہے کبھی زمین و آسمان کائنات کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کبھی زمین کے نیچے کی کبھی آسمان کے اوپر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کبھی جہاد و قتال زور دار باتیں کبھی تاریخ کی باتیں کبھی اسٹرانمی کبھی جیولوجی کبھی اوشنالوجی کبھی میولوجی کبھی فزیو کبھی, کبھی معیشت کبھی یہ اور کبھی یہ ہمارے روز کے معاملہ کس قدر عجیب یہ کلام اقبال کہتا ہے نا یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست کتاب نہیں کچھ اور ہی کلام ہے اللہ اکبر لگ رہے نا ہمارے روز مرہ کے معاملہ ڈسکس ہو رہے ہوا لکم یہ تمہارے لیے زیادہ سطر ہے واللہ علیم اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ جنا بلوتن غیر مسکون فیحا متام تم پر کوئی حرج کی بات نہیں اگر تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کسی کی رہائش نہیں اور وہاں تمہارے فائدے کی کوئی شے ہو براد پبلک پلیس پبلک پلیسز میں آدمی مارکیٹس میں جا رہے ادھر جا رہے ادھر جا رہے تو وہاں کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں فائیو سٹار والے کبھی کبھی لکھ دیتے ہیں کہ رائٹس آف ایڈمیشن ریزرو اگر گڑبڑ کی تو پھر وہ اختیار بھی رکھتے کہ اقدام بھی کچھ کرے ادروائز پبلک پلیسز کے اوپر کیا ہے تمہارے فائدے کی چیزیں جاؤ کوئی اطلاع کوئی اجازت کا وہاں پر معاملہ نہیں ہے واللہ ما تبدون عواما تختم اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو اب نگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ آ رہا ہے اور پہلے مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے اور پھر عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے یعنی جب بھی عفت کی شرم کی حیا کی پاکیزگی کی بات آتی ہے عورت عورت عورت عورت وہی بالکل صحیح بات ہے لیکن مردوں کے لیے بھی عفت کے لیے پاکیزگی کے لیے شرم کے لیے حیا کے لیے احکامات عطا کیے گئے ہیں تو اس آیت میں پہلے مردوں کو حکم من فروجهم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرم کی حفاظت کریں حدیث میں یہ بھی آیا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بری نظر بری نظر یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور بالآخر آدمی انتہائی شکل برائی اختیار کر جاتا ہے تو آغاز اور اختتام دونوں کا بیان کر دیا نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ہاں حضور علیہ سلاۃ وسلام نے یہ بھی فرمایا جس نے نگاہ کو وہاں سے بچایا ہٹایا جہاں نہیں جانی چاہیے اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا دا سویٹنیس آف فیتھ اور علماء نے تشریح میں لکھا جب یہ نگاہ گندی ہو جاتی ہے معاف کیجئے گا بری ہو جاتی ہے غلط غلط جگہوں پر جاتی ہے اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا درس میں دل نہیں لگ رہا ذکر میں دل نہیں لگ رہا یہ کیا ہے یہ عبادت کی لذت چھین جاتی ہے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے مشکل ہے اللہ سے مانگے اللہ سے مانگے مشکل ہے اللہ سے مانگے اللہ سے مانگے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حیا کی حفاظت فرمائے ان کے لیے زیادہ تر ہے اللہ خبیر بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب و واقف ہے جو وہ کرتا ہے. وہ جو وہ کرتے ہیں کسی نے ڈالی کسی کو پتہ بھی نہیں چلا میرے اور آپ کے رب کو پتا ہے حضور نے دعا کی ہے اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من ریاء ولیسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فینکا تعلم خوئنت الاعین وما تخفیص صدور اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور میری آنکھ کو اللہ خیانت سے پاک کر دے بے شک تو آنکھ کی خیانت کرنے والوں کو جانتا ہے اور تو دل جو کچھ شپاتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اللہ ہم س ذالک اس کا لهم یہ ان کی زیادہ پاکیزہ طرح ان اللہ خبیر بما یصنعون بالشغل اللہ تعالی اس سے خوب واقف ہے جو وہ کرتے ہیں اب عورتوں کو بھی حکم ہے وقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِن أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن عورتوں سے فرما دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ان کے لیے یہ تعلیم ہے عورتوں کے لیے بھی تعلیم ہے پہلے مردوں کے لیے ذکر آیا پھر عورتوں کے لیے ذکر آیا ہاں ایک مسئلہ ٹیکنیکلی وہ اپنی جگہ ہے پردے کے احکامات میں بعد میں بھی بات ہوگی چہرے کا پردہ عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں ہے پھر اور بھی دلائل علماء نے دیے ہیں ٹیکنیکل نقطہ کیا ہے مرد کا عورت کو دیکھنا بہت زیادہ خطرناک ہے بہ اس کے کی عورت کا مرد کو دیکھنا یہ فرق ہے حادیس میں تفصیل ملے گی البت ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو اجازت دے دے گی مردوں کو گھورتی رہیں گھورتی رہیں گھورتی رہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے لیکن مرد کا دیکھنا وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت عورت کا مرد کو دیکھنا یہ فرق احادیث سے ہمیں تفاصرا پڑھیں گے تو ملے گا اگلا بیان لباس کے تعلق سے ملاب الدین تہن علامہ وہرمنہ اور وہ اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اب یہاں رک کر ہمیں ایک نقطہ سمجھنا ہوگا سوریہ نور کا آغاد ہوا ہے کا نزول ہوا ہے چھ ہجری میں اس سے پہلے سورہ احزاب پانچ ہجری میں نازل ہو گئی تھی سورہ احزاب ہم پڑھیں گے اکیس سے بائیس سے پارے میں ان شاء اللہ و تعالیٰ وہ آئی ہے پانچ ہجری میں اور اس میں گھر کے باہر کا پردہ بڑی چادر جس سے پورا جسم چھپا لیا جائے اور امت کی عظیم اکثریت علماء کی اسی بات سے اتفاق کرتی ہے چہرے کو بھی چھپانا وہ پانچ ہجری میں حکم آ گیا وہ گھر کے باہر کا پردہ ہے نا میرم اینڈ سو آن گھر کے اندر کیا کیفیت وہ اس آیت میں بات آ رہی ہے البتہ یہ جو بات ہے وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں عام رنہا سوائے اس کی جو از خود ظاہر ہو جائے مثلاً ایک خاتون پورا نقاب بھی کر لے اب آبایا بھی لے لیں بھئی گھر سے باہر نکلے گی اس کے قد کو تو نہیں چھپایا جا سکتا ٹھیک ایک بات کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے کوئی خاتون اپنے والد کے ساتھ جا رہی ہے یا کوئی اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے اب وہ ہوا چلی ذرا سا نقاب ہٹ گیا یہ از خود ہو گیا کوئی چڑھ رہی ہے سوار ہو رہی ہے گاڑی کے اوپر تو ذرا سی پنڈلی کسی کی کھل گئی تو اس خود والا معاملہ اتنا ہے یہ اصخ والا معاملہ جو اص خود ظاہر ہو جائے اسی طرح آؤٹر گورنمنٹ ہے کسی خاتون کا وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا لیکن یاد رہے یہ جو بالکل اٹریکٹو قسم کے اور لش قسم کے اب آیا برقے چل رہے ہیں یہ درست نہیں ہے بھائی یہ تو اور اٹریک کرتے ہیں سادہ کپڑا ہونا چاہیے آؤٹر گارمنٹ جو ہے وہ سادہ ہونا چاہیے نہ کہ وہ کھینچنے والا اور اٹریک کرنے والا ہو تو از خود ظاہر ہو جائے وہ آؤٹر گارمنٹ ہے اس کا قد ہے ہوا چری نقاب ہٹ گیا کوئی پنڈلی کسی کی کھل گئی ہاتھ تھوڑا سا کھل گئی از خود اس میں کوئی حرج نہیں ظاہر پاتے ہوا ختم ہو جائے گی معاملہ سیٹل ہو جائے گا وہ درست کر لیں گے اس کو یہ اس میں مراد لی گئی ہے اچھا جی یہ رخو مکمل کریں گے چار کا ددا کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ولی ادریبنا بے خمر ہند اور وہ اپنی خیمار اپنی اوڑنی مراد وہ اپنے گرے بانوں پر ڈالے رہے یہ خمر خیمار کی جمع ہے یہ چادر کہلاتی ہے چھوٹی کہیں لیکن پتلا نہیں مناسب کپڑا دوپٹہ کہیں چھوٹی چادر کہیں وہ اپنے گرے بانوں پر ڈالنے زیادہ تفصیل تفاصیر میں دیکھیے سادہ سی سمجھنے کی بات یہ کہ خاتون گھر میں ہے گھر کی بات ہو رہی ہے بیٹی ہے تو باپ سامنے ہے بہن ہے تو بھائی سامنے ہے ماں ہے تو بیٹا ساتھ ہے بہرحال ادھر بھی ایک حیا کا معاملہ رہے گا احترام کا تقدس کا پہلو بھی رہے گا احتیاط کا پہلو بھی رہے گا وہ ہے چادر وہ کیا ہے سر کو ڈھاپ لیا سینے پہ پر, پرانی اردو میں کہتے بکل مارنا سینے پہ ڈال لیا وہ کفایت کر جائے گا بس لیکن یہ بہت باریک والا نہ ہو مناسب دوپٹہ کہیں بڑا یا چادر کہیں یہ ہے جو گھر میں ہے خاتون کا محرم کے سامنے سر کو ڈھاپ لیا بہن بھی ہے تو بھائی کے با... سامنے سر کو ڈھانپنے کی کوشش کرے بیٹی ہے تو باپ کے سامنے سر کو ڈھانپنے کی کوشش کرے یہ ہے خما جس کی جمع خمر باہر گھر سے نکلے گی تو زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا بھائی محرم سے اتنا اہتمام ہے تو نہ محرم سے کیا خیال ہے زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا یہ بات ابھی آگے مزید آئے گی انشاءاللہ ان شاء اللہ ولابین ولا, يُبْدِينَ وَلَا يُبْدِينَ إِلَّا اور وہ اپنی زینت کے مقام کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں پر آگے ایک لسٹ آ رہی ہے آگے کس تاریخ فرمائے کہ او آبا اہن او آبا اب اولت ہن او ابنا اہن او ابنا اب اولت او اخوان ہن او بنی اخوان ہن او بنی اخوات ہن سوائے اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے سسر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں دوسری بھی, بھی سے ہو یا اپنے بھائیوں یا اپنے بتیجوں یا اپنے بھانجوں او نسا اہن یا اپنی عورتیں اکثر احلیل میں فرمایا مسلمان عورتیں بعض نے اور احتیاط بتائی بس قریب قریب کی عورتیں ایک مسلمان عورت ہر جگہ جو ہے وہ اپنی زینت کا ادار نہ کرے چاہے عورتیں کیوں نہ ہوں کیونکہ عورتیں پورا پوسٹ مارٹم کر کے دنیا جہاں کو انٹرنیٹ پر بھی بتا رہی ہیں آج کل احتیاط اپنی عورتیں مفسرین نے فرمایا مسلمان عورتیں بعض نے کہا اور بھی وہ جو قابل اعتماد ہو قریبی عورتیں بس ان کا ذکر کیا گیا ہے او ما ملکت ایمان ہونا یہ اپنی کنیزیں ابینا غیر اربتی منر جالی یا وہ خدمتگار مرد جو عورتوں سے کوئی غرض ہی نہیں رکھتے بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں کوئی ان میں اس طرح کا احساس ہی نہیں اگر یہ اعتماد ہو ورنہ تو کرنا چاہیے اہتمام کرنا چاہیے اسے بھی اسی طرح کا معاملہ جو نام ایرم کے ساتھ ہو لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے خدمت مرد جو عورتوں سے کوئی غرض ہی نہیں رکھتے کو فکر یہ اس بات کی ان کے اندر نہیں ہے تو گنجائش النساء یا وہ لڑکے جو ابھی بچے ہیں وہ بچے جو ابھی واقف نہیں ہوئے ہیں عورتوں کے پردے کے معاملات کے حوالے سے بہت چھوٹے بچے یہ جو گڈو اور پپو دس دس سال کے ہو گئے نا بھائی ان کو پردے کے اس طرف رکھیں یہاں بھی دقا ہوا نا پردہ یہ گڈو پپو جو دس دس سال کے ہو گئے بس ان کی تربیت شروع اب وہ خواتین کے سیکشن سے ان کو اب مردوں کی طرف بھیجیں خواتین ان کو باہر کریں جی جی اور جو آئے ہوئے ہیں فیملیز ان کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا ہے دس دس بارہ سال کے بچے ان کو بس باہر نکالیں خواتین کے سیکشن سے بھائی یہ ہے جو تربیت کا سلسلہ شروع ہوا دو تین باتیں اور یہاں چچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے وہ بھی محرم خاتون کے لیے چچا اور ماموں کا ذکر سوریہ نسا کی آیت نمبر تیئیس میں آ گیا تیئیس میں سوریہ نسا کی بھائی لسٹ کیوں دی جا رہی ہے اگر سب کے لیے بالکل برابر کا معاملہ ہے خاتون کے لباس کا تو لسٹ کی کوئی ضرورت تھی یہ لسٹ دی گئی کہ ان کے سامنے تو یہ قوم و رن اپنی چادر لے لے جس کو سر ڈھانپ لیا اور سینے کو ڈھانپ لیا کافی ہو جائے گا اس لسٹ والوں کے سامنے چچا ماموں کو بھی ایڈ کر لیں اگر یہ ہے تو جو بکیا ہوں گے ان سے اہتمام زیادہ کرنا پڑے گا وہ آئے گی جیلباپ کی بات سورہ احزاب آیت نمبر ففٹی میں جو کہ نازل ہو گئی ہے پانچ ہجری میں پہلے ہی ٹھیک ہے اب سنیے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا رائے دیور جھیٹ شوہر کا بھائی تو حضور نے فرمایا دیور تو موت ہے हم, ہماری ہندوان تہذیب سے جو ہمیں چیزیں ملی ان میں تو دیور کو پتا نہیں کیا سمجھا جاتا حضور نے فرمایا دیور تو موت ہے حدیث میں تفصیل بخاری کی روایت ہے زیادہ احتیاط کرو اچھا جی کسی نے پوچھا سالی کے بارے میں کس سے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ وسلم. اللہ مغفرت فرمائے حضرت یہ سالی, سالی کے بارے میں کیا جملے ہمارے یہاں سالی کے بارے میں کیا مسئلہ بتائیں گے کہ دیکھو دیور کو تو موت کہا گیا دیور کو حدیث میں کیا کہا گیا موت تو سالی کو قیامت سمجھنا چاہیے اللہ کبھی احتیاط احتیاط احتیاط محرم نہیں ہے وہ بہنوئی کے لیے دیور محرم نہیں ہے بھاوچ کے لیے احتیاط احتیاط یہ حدیث میں تفصیل آئی صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے نا اور قرآن جمع سنت اس سے دین کا پیکج تعلیم کا پیکج پورا ہوتا ہے ولا یا وریبنا جو ریحن لی اور وہ اپنے پاؤں زمین پر ایسے نہ ماریں کہ جو زینت پوشیدہ ہے وہ پہچان لی جائے اللہ اکبر کیا پہنتی تھی جی خواتین آزیب ہوتی ہے اور کچھ چیزیں اگر اس کی آواز آ رہی ہے یہ آواز بھی اٹریک کرتی ہے منع ہے گھر میں پہنے بناؤ خاتون کی اصل زینت اس کے شوہر کا حق ہے ذہن میں رکھے یا ساری دنیا کو دکھاتی ہیں غلط ہے اور شوہر کے سامنے ماسی بن کر بیٹھی ہوتی ہیں. تو پھر شوہر کہاں توجہ کرے گا مجھے بتائے پھروتی ہے کہ توجہ نہیں دے رہا کہاں سے دیکھا اب لوگ کہتے ہیں مولوی چلّا بہت ارا ہے چلان نہیں رہا چلا بھائی حقیقت بیان کر کرے جو دل پہ جا کے لگ رہی ہے لوگوں کے ساری دنیا میں سچ کے جا رہی ہو اور شوہر گھر میں آئے ماسی بن کر بیٹھو گی تو کہاں توجہ رکھے گا وہی رکھے گا جہاں سج کے لوگ آ رہے ہیں اللہ اکبر سنیے اور اپنے پیر اس طرح زور سے نہ مارے کہ جو زینت چھپی ہوئی ہے وہ پہچان لی جائے اللہ اکبر وہ جو پوشیدہ زینت ہے جو پیر میں کوئی زیور پہن رکھا ہے اس کو پوشیدہ زینت کو بھی قرآن کہتا ہے کہ پوشیدہ رکھو مجھے ایمانداری سے بتائیے ایک خاتون کے وجود میں اس کا پیر یا پیر کا زیور سب سے زیادہ کسی کے لیے اٹریکٹو ہوگا یا اس کا چہرہ جی چہرہ نا تو جب اتنی پوشیدہ شیک کو زینت کو چھپانے کو کہا جا رہا ہے سمجھ میں آ رہی تو چہرے کا معاملہ تو زیادہ ہوگا مولانا ماودی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بھائی سارے کھڑکی دروازے کارنرس کے ڈور یہ وہ سب بند کر دی ہم نے اور مین ڈور ہم نے کھولا رکھا ہوا ہے عجیب بات ہے کہ نہیں ہے غور کیجیے گا باقی چہرے کا پردہ اس تعلق سے سورہ آزاد میں بھی بات ہوگی ہمارے استاد اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے نوید احمد صاحب کی بہت پیاری کتاب ہے کمپائلیشن اصل میں چہرے کا پردہ اس میں ڈاکٹر سراج صاحب کا خطاب بھی شامل ہے سورہ نور سورہ آزاد کی تفصیلی تشریح ہے آیات کی احادیث کا بہت زیادہ بیان ہے شیخ العسمین بہت بڑے عالم عرب کے عالم تھے ان کا بھی پورا آرٹیکل ہے شبلی نمانی مرہوم کا بھی ایک آرٹیکل ہے چند اور اولما کے بھی آرٹیکلس ہیں ایک نوجوان طالبہ جو ایک کالج کی اسٹوڈینٹ تھیں اور موزوں تھا کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اس نے پردے کے حق میں دلائل دیے اور ایوارڈ بھی لیا اس کی بھی غالب علی اسپیچ اس کے اندر شامل ہے بہت اچھا کمپائزیشن ہے تفصیلات آپ کو اس میں ملیں گی چہرے کا پردہ کتاب کا ٹائٹل ہے تو وہ الا جمی اور اے ایمان والو تم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو ایک اور بات یاد ہی نوٹ کی ہوئی تھی میں نے یہ پوشیدہ زینت کو پوشیدہ رکھنے کو کہا گیا حضور علیہ السلام نے عورتوں کو منع کیا ہے کہ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے اور حدیث میں ہے حضور نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی وہ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے اتنی سخت حضور نے فرمائی یہ ہے دین کی تعلیم بھائی اور آج ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں لیکن بہرحال اسی معاشرے میں یہاں ڈیڑھ دیر, دیر دو دو ہزار حضرات و خواتین بیٹھ رہے ہیں یہ دین سے محبت کا ثبوت ہے ہاں آج ہمارے کسی گھرانے میں کچھ کمی ہے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انہی محافل میں میں وقت دے رہا ہوں آپ کا لیکن بھارت یہ بات کرنا ضروری انہی محافل سے میں خود گواہ ہوں میری فیملی بیٹھی وہ گواہ ہیں ہم نے ان گھرانوں کو دیکھا کہ جن کے پردے کا تصور نہیں تھا ماشاءاللہ آج بیٹیاں بہنیں مائیں وہاں پر پورا حجاب کر رہی ہیں الحمدللہ ایک ہی مقام پر کچھ عرصے پہلے کی باتیں اسی طرح کی مجلس تھی ایک خاتون بار رو رو کے دعائیں کرتی تھی کہ میری بہویں جو پردہ کر لیں پردہ کر لیں ماشاءاللہ قرآن کی محفل کے خطاب اور ان کی بہوؤں نے پردہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے ہزار لوگوں میں پانچ سو لوگوں میں بٹھائی تقسیم کروائی کہ آج میری بہوؤں نے بہو ایسی بھی تو ساس ہوتی ہیں اللہ اکبر کہ میری بہووں نے پردہ کرنا شروع کر دیا وہ خواتین جو اس پروفیشن میں جو ہم بیان کرنا بھی مناسب نہ سمجھیں اس پروفیشن سے ادھر دین کی محفل میں آ گئی اللہ تعالیٰ نے زندگی بدل دی الحمدللہ نہ گھوریں اگر کسی بیٹی میں آج کوئی کمی ہے آ رہی ہے قرآن کی محفل میں اپریشیٹ کریں آج اس محفل کی برکت سے ہماری کوئی بیٹی کوئی بہن کوئی ہماری ماں ماؤں کی طرح بڑی عمر کی خواتین بھی ہیں ان کو سمجھ میں آ بات انہوں نے چادر لے لی ہم سمجھیں گے ان کا آنا قبول ہو گیا کل وہ ابایا بھی لے لیں گے ان شاء پرسو تعالیٰ پرسوں صدیقہ کا نقاب بھی لے لیں گے ان اللہ تعالیٰ ڈی گریڈ کسی کو نہیں کرنا ہے موٹیویٹ کرنا ہے ترغیب دلانی ہے ان اللہ تعالیٰ فرانس کی ہماری وہ بیٹی جو کسی شاپنگ سینٹر میں کہیں جاب کر رہی ہوگی سعودی عرب کی ایک فیملی وہاں پر گئی اور کھلا ڈھولا ماحول تو سعودی فیملی کا وہ جو ڈپارٹمنٹل اسٹور میں گئے پیرس کے اندر ایک اورت کو نیلی آنکھوں والی اورت کو نقاب میں دیکھا تو ان کا منہ بن گیا اس نیلی آنکھوں والی فرینچ لڑکی نے اپنا نقاب ہٹا کر کہا یو سولڈ دس اینڈ وی بانڈ اٹ فروم یو تم نے بیچ دیا اس کو ہم نے تم سے خرید لیا اور آج فرانس میں جہاں نقاب پر پابندی ہے ماں کی مسلم بزنس کمیونٹی کمی... کمیونٹی نے جو ہے ایک فنڈ کریٹ کر دیا کہ جس بیٹی جس بہن پر نقاب پر جرمانہ لگے گا اس فنڈ سے پیمنٹ کریں گے تم نقاب کرو اور ایک خوبصورت پکچر آئی کسی بچی کی تھی اللہ اکبر کبیرہ اس نے میڈیکل ماسک لگایا میڈیکل ماسک پورا ابایا لیا کا روک سکتے ہو تو روکو سمجھ آ رہی ہے بات where there is a will there is a way فرانس کی بچی کر رہی ہے امریکہ میں کر رہی ہے کینیڈا میں کر رہی ہے تو کراچی والوں کو کوئی مسئلہ ہوگا نہیں کر رہی ہیں الحمدللہ لیکن جن کو مسئلہ لگ رہا ہے دیکھو فرانس میں امریکہ میں کینیڈا میں اگر ہو رہا ہے تو بھائی مسلمان معاشروں میں کیوں نہیں ہو سکتا اللہ ہماری بیٹیوں کو فاقت الزہرا کی چادر عطا فرمائے اللہ ہماری بیٹیوں کو عائشہ صدیقہ کی حیاء عطا فرمائے رضی اللہ تعالیٰ انہما بتو بھائی اللہ جمیا بتوں بھ اللہ جمیون اور المؤمنون ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے حدور توبہ کرو غلطی کر بیٹھے ہو توبہ کر لو خطح ہو گئی ہے توبہ کر لو کچھ کمزوری آ گئی ہے توبہ کر لو لال لکم تف لاکہ تم فلاح پا سکو وَأَنْكِحُ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو بیوہ عورتیں ہیں ان کا نکاح کر دو اور ایک اور رائے یہ ہے کہ وہ مرد جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا ان کا نکاح کر دو یہ فطری زندگی ایسی ہوتی ہے کہ نکاح میں رہے بندہ امن عبادی کم و اما اور اپنے نیک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح کر دو سنیے یہ دین کتنا پیارا ہے ہاں اولاد تو بڑی شے ہے ارے تمہارے غلام اور کنیز ہیں ان کا نکاح کر دو اسلام نے کچھ تعلیمات دی ہیں غلام و کنیزوں کے بارے میں تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہا ہے اپنے غلام ویزوں کا نکاح کر دو اینکن اللہ فضل ہی اگر وہ تنگست ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اللہ علیم اور اللہ وساٹھ والا علم رکھنے والا ہے ویسے حضور کی حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح بندے کو غنی کر دیتا ہے اب ہم نے جو نکاح سمجھ رکھا ہے وہ تو پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے لیکن وہ نکاح جو سنت رسول کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم اور علما فرماتے کی شادی تین نتوں کے بغیر ہونی چاہیے کیا رہ جائے گی شادی ہاں؟ جو شادی سادی اور سنت کے مطابق ہوگی وہ ان شاء برکت عطا فرماتی ہے ایک صحابی کا معاملہ وہ ایک نکاح کر لیا یا رسول اللہ حالات بہتر نہیں ہوئے بھائی دوسرا کرو یا رسول اللہ بہتر نہیں ہوئے تیسرا کرو تین کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھول دیا معاملہ ان کے لیے نکاح برکت لاتا ہے جہو غنی کر دیتا ہے اللہ علیم اور اللہ وساٹھ والا ان رکھنے والا ہے ماشاء نوجوانوں کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ آ رہی ہاں جی اب یہ نوجوان بہرحال کوئی ساٹھ برس کے بھی ہو تو کہہ سکتا ہے کہ ابھی تو میں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے خدا کی قسم جو نکاح حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا نا وہ بڑا آسان ہے آگے سنیے بل یس آفینکاح اور چاہیے کے بچتے رہے وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے حتّا اللہ من یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضر سے غنی کر دے اب ہم نے غنی ہونے کا تصور کیا رکھا ڈیڑھ ڈھائی کروڑ کا تو فلائٹ ہونا چاہیے وہ بھی اپنا ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک ایک دو گاڑیاں بھی ہونی چاہیے لانے والی کو جو ہے وہ ملکا بنا کر بھی رکھنا ہے اور پیدا ہونے والے بچوں کو سونے کا چمچا اس میں پتہ نہیں کیا پلانا ہے یہ غنی ہونا نہیں ہے بھائی ایک کمرہ ایک چھت سات چھوٹی موٹی بھی ضروریات کی چیزیں جہاں تم رکھ سکو اس کو اور اس کی کفالت کر سکو شوہر کو مرد کو کہا جا رہا ہے بنیادی کفالت کر سکتے بس ٹھیک ہے آگے اللہ برکت دے گا آج ایک ڈیڑھ کمرہ کا دو ڈھائی کمرے ہو جائیں گے ان شاء کیا خیال ہے ابھی موٹر سائیکل پہ گزارا ہو سکتا ہے اللہ بچی دے گا گاڑی بھی ہو جائے گی ان شاء اللہ جی اب تو آپشن اور بھی ہے نا اپنی بھی نہیں تو گاڑیاں بہت چل رہی پہ کسی کا نام نہیں رکھا خا مارٹنگ والی بات ہو جائے گی جی اللہ دے گا ان شاء اللہ لیکن بھائی یہ جو ہم نے نکاح کو مشکل بنا رکھا خدا آ رہا ہے اس کو ہم آسان کرے نکاح کا اعلان ہے اسی میں چھواروں کی تقسیم ہے ایک دعوت ہے ضروری کام اتنے اور باقی کفالت کی ذمہ داری شوہر پر جو اللہ نے وسط دی بنیادی حاجات کو اپنی بیوی کے پورا کرنے کے قابل ہے تو اس کا نکاح ہونا چاہیے یہ تصور ہے غنی کا نہ کہ کروڑوں کا مالک ہونا ولینک ملکت ایمان کم فکات اور ان میں سے تمہارے جو غلام ہیں اگر مکاتبت کرنا چاہتے ہوں تو ان سے مکاطبت کر لو اگر تم ان میں بہتری پاؤ مکاطبت کیا ہے ایک غلام اپنے مالش سے کہ بھائی تو کچھ پیسہ لے لے میری جان چھوڑ دے اب وہ کہیں سے ارینج کرے اس کے لیے اس کو زکات بھی دی جا سکتی گردنوں کے آزاد کرانے میں ٹھیک ہے نا کہیں سے ارینجمنٹ ہو جائے وہ دے دے تو بھائی مکاطبت کر لو جان ان کو آزادی دے دو ان علیم دفیم خیرہ کا تم جانو کہ ان میں کچھ بہتری ہے وآتوہم ممال اللہ اللہ علیہ آتاکم اور اس مال میں کو دو جو تم اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ان عَرَدَ تَحَسُّنًا لِتَبْتَهُ عَرَدَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور اپنی کنیزوں کو گندے عمل پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں محض اس لیے کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کر لو یہ عبد اللہ بن اوبئی اور اس طرح کے لوگ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کنیسوں کو برائی کے کام میں مبتلا کرتے اور مال بناتے تھے کاگ ان پر یہ ظلم نہ کرو جی وہ اور جو ان پر انہیں مجبور کرے فہم اک راہور تو بے شک اللہ تعالی ان بچاروں کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا رحم فرمانے والا یہ تو ان پر مجبوری کی بات آ گئی ان کو نہیں چھوڑے گا جو یہ برا, برا کام کروا کر پیسہ بٹور رہے ہیں اچھا بھائی ذرا سخبات ہے یہ تو وہ کنیزے تھیں جو مجبور تھیں نا جن کو یہ عبداللہ بین اس طرح کے لوگ استعمال کرتے تھے اور مال بٹورتے تھے آج یہ مارکیٹنگ کے اندر شوبس کے نام پر اس قوم کی بیٹی ہے جو کچھ کر رہی ہیں یہ کہاں سے جواز ہے اس کا یہ کون سی مجبوری مارکیٹنگ کرنے والا بھی اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے عورت کا جسم استعمال کر رہا ہے واٹ آر دس سیلنگ دا پروڈکٹ اور دا فلش جسم بیچ رہے ہیں پروڈکٹ بیچ رہے ہیں سوچے ذرا اور میں عجیب لگے گا میرا جملہ بھائی اس قوم کی بیٹی ہے کوئی لڑکیوں کو سمجھائے اللہ کرے گی بات بہت تم تم محمد اور رسول اللہ کی امت میں ہو تم عائشہ کی بیٹی ہو تم خدیجہ کی بیٹی ہو تم حفلا کی بیٹی ہو تم محمد اور رسول اللہ کی بیٹی ہو کہاں ان کی حیا ایک کواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ ہیا کرنے والے تھے رسول اللہ علیہ وسلم ایک کواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ ہیا کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ان کی امت کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں یہ اس قوم کی بیٹیاں ہیں بھائی کو خدا را کو ان کو سمجھائے جسم کی جسم کی نمائش کر کے چن ٹکے کمانا کیا مجبوری آ گئی تم پر اور وہ حوث کے مارے مرد جو استعمال کرتے ہیں وہ ظالم ولاقدلیم آیات مبینات اور یقینا ہم نے تمہاری طرف واضح احکام نازل کیے ہیں ومتین خلو من کم اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں بما للمتقین اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے متقین کے لیے اسلامی شادی کا صحیح طریقۂ کار یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے بہت بڑا ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں دو شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں ایک میں ڈیڑھ کروڑ روپیہ خرچ ہوا ایک میں اسی لاکھ خرچ ہوا ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی ضیاول صاحب نے بھی کوشش کی تھی آرڈیننس پاس کیا تھا لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں آپ کہیں کہ کسی دعوت میں پچاس سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے وہ سو آ گئے تو زیادہ سے زیادہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا جو یہ پیسے لے جائیے صاحب کبھی کبھی وہ پکی پکائی دے گئے جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج ہم نے کیا تھا کہ آپ دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے تو بنیاد کیا ہے آپ سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو یہ واسطو بےمانی ہے بالکل اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے امیر کی سادگی کچھ اور ہے سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے لہذا کوئی جو ہے راک راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے وہ ہم نے کی تلاش جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو ابو والے بندازی اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے یقینا یہ کہیں باہر سے آئی ہے یا تو ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں. وہ سادات ہوں صدیقی ہوں فاروقی ہوں عثمانی ہوں وہی وہ نا جو باہر سے آئے تھے باقی تو اکثریت یہیں سے وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے تو جس کا سبوت صحابہ کے دور میں نہیں وہ یقیناً باہر سے آئی ہوئی چیز ہے اس میں پھر سادگی نہیں اس میں کمی نہیں جڑ سے کاٹو اس کو اس بنیاد پر ہم نے پانچ فیصلے کیے ذرا سن لیجئے آپ بھی اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں جس کو عام کریں نمبر ایک نکاح مسجد میں حدیث موجود ہے تروتی شریف کی روایت عالن ہاضم نکاح و فی المساجد نکاح کا اعلان عام کیا کرو مسجدوں میں منعقد کیا کرو میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے حدیث ہے ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو امر ہے کہ مسجد میں منعقد کرو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے مستحب ہے یہ کہ مسجد میں تو بھائی مستحب کیوں چھوڑ رہے ہو تو وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر لکھا پڑھانے کے لیے وہ اپنا رجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکھتا رہتا ہے وہ تو آنی تھی بارات اثر کے وقت مغرب بھی جا رہی آئی نہیں وہ بیٹھا غریب پہلے بیس تیس روپے ملتے تھے اب دو سو تین سو چار سو ملتے ہیں اور کیا ہے میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ وہاں شادی ہوگی وہاں پڑتا نہیں ہے لڑکا لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر اول و قرار کریں گے ہمارے یہاں پڑتا ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گے. لڑکی کا ایک وکیل ہوگا وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا دو اس کے گواہ ہوں گے اس کے سامنے اجازت لی گئی پھر وہ نکاح خان کو اجازت دیں گے وہ نکاح پڑھا دیں گے پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد میں نمبر دو نکاح کے موقع پر کوئی دعوت تعام نہیں کوئی ثابت نہیں دعوت تعام صرف ایک ہے وہ ولیمہ ہے اور اس قدر معقول بات ہے سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینا کو بکرا لے آئیں آٹھ دس دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائیں تو وہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو پچھاڑے کھاتے ہیں نہیں بچے اور یہ لگتے جگر ہے نورے چشم ہے اٹھارہ بیس بائیس برس گھر میں رہی ہے وہ جا رہی ہے خوشی نہیں ہے وہاں صرف یہ ہوتا ہے اسٹائی آف ریلیف کے ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا اللہ نے آج پورا کرا دیا اتروا دیا بوجھ پھر بھی اندیشہ ہوتا پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے نئے ماحول میں جا رہی ہے وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں کے اندر تو ان سے مورخ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے معقول بات کیا ہے لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ ولیمہ کرے اس پر باقاعدہ آدیش اولے بو ولاؤ بے ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس زبا کرو کاٹو کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو احباب کو یہاں تک کہا کہ بیس تام تامل ولیمہ برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت تعام نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلا کا نام ہے قرآن میں تو کوئی فکر ہی نہیں عربی میں یہ لفظ ہی نہیں اجتماعی طرف مسجد میں ہوا نکاح ہوا لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس ہجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر کرا کر آ کے لے کے گئے ہوں کچھ بھی نہیں چوتھی چیز جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں خالص ہندو رسم خالص ہندو رسم خالص ہندو آنا رسم ہندوؤں ان میں کیوں ہے وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے یہ کو دلا کے رخصت کر دو دان دہیج یہ خیرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی والدہ فوت ہوں گی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں اتنگ نہیں غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کیا دیا گیا وہ جہیز کیا تھا ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا اس شادی میں خاص بات کیا تھی دلہا کے ولی بھی حضور ہی ہے اور کون ہے علی کا کون تھا مدینے میں اور دلہن کے والد بھی حضور ہے اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے ارد کیا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے وہ فقرائے صحابہ میں سے تھے فرمایا مہر تو دینا ہے تمہارے پاس ایک زیرہ ہوتی تھی جی ہاں زیرا تو ہے انہوں نے یہ سمجھا زرا تو جہاد کے لیے ہے کوئی وہ دولت تو نہیں ہے فرمایا میں جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر آؤ وہ گئے حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیتن یہ زیرا میں ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے اندر دلہن کو ذرا تیار کر دو اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی اور دو تکیہ جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی ایک مشکیزا کوئے سے پانی تو لانا ہی ہے نا ایک چکی جو ہو یگی گیہوں ہو پیسنا تو ہے نا کوئی ایک دو برتن اور اللہ اللہ خیر اللہ یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا سے بنایا گیا ورنہ مدینے ہی میں دوسری آپ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا کہیں ذکر ہے جیز کا حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا ہر چیزیں موجود وہاں تو کسی جیز کا تذکرہ نہیں بہرحال یہ شادی کو آسان کرو ذنا کو مشکل بناؤ یہاں شادی کے لیے نومن تیل ہوگا تو رادا ناچے گی ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے عمر ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ تقاضے تو ہیں نا آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا بارات تو آخر آئے گی ہی نا کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا کچھ جوڑے کپڑے کچھ یہ اسلام کا فلسفہ جو میں نے چار پانچ باتیں آپ کو بتایا فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں مجھے لڑکی بال پوچھ کے دوبارے حوالے کر دی اب اور کیا چاہتے ہو تم سارا مرد مرد آزما مرد آفری مرد کو چیلنج دیا ہے تم مرد ہو مہر تم دو گے اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی وہ بھی ہے کچھ ہوئی ہندوانہ پس منظر نکاح کی محفل میں چھہارے کون لے کے آتا ہے جی لڑکے والے اور پلاؤ کن سے کھاتے ہیں بھائی جس سو تمہیں مر پلاؤ کھلا رہا ہے وہ چھہارے نہیں بانٹ سکتا تھا یہ <تصح> ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج چھارے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت اڑائیں گے لڑکی والوں کی طرف سے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 قَدْ جَاءَكُمْ آتُكُمْ مَوْعِظَةٌ وَعِظَةٌ لِّرَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ وَشِفَاءٌ مِّمَّا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ, وهدى ورحمة فقول الله نوا ب رحمته فبذلك فل يفرح هو خير من نا